اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بزن سلو اسلام کراچی کی ارفان اور غمائن نا بڑی ضرورت تھی صاحب محسوس ہی ایک جگہ ہو جائیں صاحب بہرحال اس موضوع پر مجھے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں کہ خود ہندو لیڈر غازی الفاظ میں اس کا اعتراف اور اعلان کرتے تھے ہندو لیڈر نہ غازی الفاظ میں اب کہہ رہا ہوں یکم اکتوبر انیس سو اکتالیس کو لبھانے میں اخنڈ بھارت کانفرنس منعقد ہوئی اس کی صدارت ہندوؤں کے مشہور رہنما مسٹر منشی نے کی تھی اب تو آپ کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ مسٹر منشی کا مقام کیا تھا حویت کیا تھی تاریخ آتی تو آپ کو پتا چل اس نے اس کی صدارت کی تھی اخنڈ بھارت کانفرنس کی انہوں نے اپنی صدارتی تقریر میں کہا تھا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے سن لیجئے یکم اکتوبر انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان ہے کیا نہیں معلوم تو سن لیجئے کہ پاکستان سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے مسکن بنا لیں جہاں طرز حکومت قرآنی اصولوں کے ٹانچے میں ڈھل سکے اور جہاں اردو ان کی قومی زبان بن سکے چوٹ کا ہندو لیڈر اکتالیس میں کہہ رہا ہے سن رکھو مختصر الفاظ میں یوں سمجھو کہ پاکستان مسلمانوں کا وہ خطہ عرض ہوگا جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی اور اس کے معنی ہوگے قرآن کے مطابق حکومت ہندو کہہ رہا ہے انیس سو اکتالیس میں ابھیان جانے نہ جانے گڑھی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے ہاں اس کے بعد اس داستان کا جگر بدار سا سامنے آتا ہے خوف خوفس آنکھوں سے استعمال کر دیا ہندوؤں نے جب دیکھا کہ پاکستان کا مطالبہ اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ اس کی روک تھام کا اس کے سوا مؤثر طریقہ کوئی نہیں کہ خود اسلام کے نام پر ہی اس کی مخالفت کرائی جائے اس کے لیے انہوں نے نیشنلسٹ علماء کو آگے بڑھایا ان میں بائیس نائے چند علماء دیوبند شامل تھے جن کے سربراہ مولانا حسین احمد مدوی مرحوم انہوں نے ان نیشنلسٹ علماء نے تحریک پاکستان کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا دی حقیقت یہ ہے کہ علماء دیوبند ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے مہیے کبھی بھی نہیں تھے اگلا فکرہ سن لیجیے گا سڑک نہ اٹھیے گا وہ متحدہ قومیت اور سیکولر نظام کے عین مطابق اس نام قرار دیتے ہیں. اخبار مدینہ بجنور کی نیشنلسٹ اخبار تھا اپریل انیس کی اشائط میں مولانا افرار احمد آزاد کے قلم سے ایک مکانا چھایا ہوا تھا جس کی جلی سرخیاں یہ تھیں کہ علماء اسلام اور دار العلوم اور دارالعلوم دیوبند کا جنگ آزادی میں حصہ پہلی سرخی یہ الزام بے بنیاد ہے کہ علماء ہند اس ملک میں سلطنت اسلامیہ کے لیے کوشا رہے الزام بے بنیاد ہے اس دعوی کے ثبوت میں اسی مقالہ میں انہوں نے لکھا میں نہیں کہہ رہا انہوں نے یہ لکھا کہ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے علماء نے آزاد ہندوستان کی جو پہلی جناگتن حکومت کابل میں قائم کی تھی اس کا صدر راجہ مہندر پرتاپ کو مقرر کیا تھا علماء دیوبند نے جو پہلی حکومت قائم کی تھی جی اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے یہی سال دکھتے ہیں کہ دار العلوم کے قیام کے بعد پچاس سال کی مدت میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں ان کے متحد में العلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء نے کم از کم اس سری کے آغاز سے ہندوستان نے جمہوری اور سیکولر حکومت کے قیام کو اپنا واضح نصب ودین قرار دے دیا تھا جی پوچھتی ہیں صاحب کہ اقبال نے بسترے مرد سے آخری سانس سے ویزا نعمان اس کے جنہوں نے دیکھا ہے اس حالت اس میں ان کو میں آخری سانس یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک سانس سمے کی وجہ سے پتہ نہیں کس طرح آتا تھا اس زمانے میں مولانا حسین احمد مدنی نے جب یہ کہا تھا کہ قومیت عام سے بنتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے طرف کے جو اپنا بیان دیا تھا اجم ہنوز نہ ڈاند رجم ہونے ور بند حسین احمد نیچے بنا دیر سرو ڈر سرے ممبر کے بلے کا وطمستر مقام محمد عربی وہ مسکا دے رہے تھے کہ اور رسیط سے تمام بول ہدیش اور ان کا وہ بیان پڑی عظیمان من ہم دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ اس اس طرح سے ان کی موت کس طرح کھنٹ کے قریب ان کے آگئی تھی دو مہینے کے بعد انہوں نے جان دے دی یہ تھوڑا مایا دیوبان جن کو انہوں نے آگے بڑھایا فیصل جمہوری نظام کا یہی تھا وہ تصور جسے تحریک آزادی کی تائید میں نیشنلسٹ علماء پیش کرتے تھے مثلاً مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کا ارشاد تھا ان کے الفاظ ہیں کہ ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب شامل ہوں حاصل کرنے کے لیے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہیے ایسی مشترکہ آزادی اسلام کے اصولوں کے عمل مطابق ہے اور اسلام اس آزادی کی اجازت دیتا ہے 1938 میں لکھ رہے جہاں تک ہندوستان کی سیکولر جمہوری حکومت میں مذہبی آزادی کی ضمانت کا تعلق تھا مولانا مرحوم اس سلسلے میں فرماتے تھے کہ کانگریس میں ہمیشہ ایسی تجاویز آتی اور پاس ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے مذہب اسلام کے تحفظ اور وقار کو ٹھیس نہ لگے کانگریس میں یہ تجویزیں آتی رہتی ہیں اصل یہ ہے کہ ان حضرات کے سامنے اسلام جیسیت دین کے تھا ہی نہیں وہ اسے دیگر مذاہب کی طرح ایک مذہبی سمجھتے تھے اور مذہبی آزادی سے ان کی مراد تھی نماز روزہ نقا طلاق کی آزادی اسی بھی نہ اقبال نے کہا تھا کہ ملوں کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد نیشنل علماء کے ساتھ احرار سرحد کے خدائی خدمتگار آزاد انصار وغیرہ جماعتیں بھی تحریک پاکستان کے خلاف متحدہ محاذ شریک تھی لیکن یہاں سے اب ہم ایک اور موڑ موڑ رہے ہیں۔ لیکن کانگریس کے لیے اپنا فنڈس کے باوجود انہیں کوئی کامیابی نصیب نہ ہوئی اس لیے کہ پہلے علامہ اقبال اور ان کے بعد فائد اعظم نے اسلامی مملکت اور دو قومی نظریہ کے متعلق اس شرح و بس کے خیالات کو عام کیا تھا کہ متحدہ قومیت اور سیکولر جمہوری نظام مسلمانوں کو اپیل کر ہی نہیں سکتا تھا اس مقام پر ہندوؤں اور میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ انگریز کو بھی سوچنا پڑا کہ تحریک پاکستان کی مخالفت کے لیے متبادل انتظام کیا کیا جائے یہ نیشنل اسلام کی شکست بات ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا شخص ہی معذو ہو سکتا تھا جس کا ماضی تو کانگریس کے ساتھ وابستہ ہو لیکن وہ نیشنلسٹ علما کی ساتھ میں شریک نہ ہو اور اپنے آپ کو وہ اقبال کے نظریات کے نوعیت کی حیثیت سے متعارف کرائے قرآن کی شہادت اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کہ آج کا رخ اس طرح منتقل کرتے ہیں کہ اس کے لیے ان کی نگاہیں انتخاب مولانا سید ابوالا معذوری صاحب پر پڑی عزیزا نعمان میں پھر درخواست کروں گا ٹھنڈے دل سے غور و فکر سے سنیے جو میں آگے کہوں گا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا بری تعجب منگیز اور باعث حیرت ہوگی گی آپ کے لیے یہ بات اب ابھی سے جو میں نے یہ کہہ دی ہے اور ابھی تو آگے دیکھیے کہ حیرت دار حارت کے کیا کیا سے پردے اٹھتے ہیں آپ کی آنکھوں سے انہوں نے تو جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے اس سے پہلے یہ چال چلی تھی بڑی کامیاب چال باہر جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے خود ایک مامور مینا پار دیے تھا نا یہاں انگریز سے بے کچھ کیا کرتا کیا چاہتا تھا کہ جس سے ماضی تو کاگریس کے ساتھ وابستہ ہو لیکن اس وقت وہ نیشنل علما کے ساتھ میں شامل نہ ہو اور اقبال کے نظریات کے معیت کی حیثیت سے اپنے آپ کو مبارف رکھ مادی صاحب چھوٹی عمر میں صحافت کے پیشے سے منسلک ہو گئے اب ان کی داستان ان کی زبان چنا خود ان کی اپنی روایت کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ انیس سو انیس میں جب خلافت اور ستیا گہ کی تاریخ کا آغاز ہوا وہ اکٹھی ایک, ایک سرداجی تاریخ, تاریخ تھی گاندھی نے چلائی ہوئی تھی خلافت کی تاریخ الگ مسلمانوں کی تھی وہ, وہ تو بڑا ہی بہت بڑا شاکر تھا اور ادھر ہمارے ہاں وہ جھٹکڑ کی طرح جذباتیت میں الجھے ہوئے ہمارے لیڈر تھے اور اس نے کہا کہ نہیں صاحب یہ دو الگ الگ نہیں ہندوستان ایک قوم یہاں کی ہے یہ ہمارا مطالبہ ہے شراکت کا الگ مطالبہ چھوڑو یہاں آؤ اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ صاحب میں تو مولانا چوکت علی کے جیب کے اندر پہنچا ہے جی آئیے میں اس کا یعنی شاہ دوں گی بارے میں میں خود اس تاریخ میں شامل کرتا ہوں میری بھی زندگی کی کرکتا وہاں سے ہو رہی تھی کاگریس اور خلافت کی تاریخ کو یکجاج کیا گیا پہلی چال تھی ہندو کی طرف سے یہ کہ دو الگ الگ ان, ان کے وجود اور شخص کا تصور ان سے ختم کر دیا جائے موومنٹ کو الگ اپنے حادثات میں لا دیا یہ لکھتے ہیں کہ انیس سو انیس میں جب خلافت اور ستیاگ کی تاریخ کا آغاز ہوا تو انہوں نے اس میں بھی حصہ لیا مزود حساب اسی زمانے میں اسی زمانے میں ما صاحب نے گاندھی جی کی سیرت پر بھی ایک کتاب لکھی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ابھی زیر تباہ تھی کہ ان کے ایک عزیز نے پولیس سپرنٹینڈنٹ سے اس کی شکایت کی اور اسے ضبط کرا دیا عزیز آنے من جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں نے اس پیمفلٹ میں جو شام کے کتاب کے بعد آپ کو چھپا ہوا مل جائے گا ایک ایک حوالے کی ریفرنس میں دیا حوالہ دیا ہے کتاب کا نام دیا ہے عشایت کا سن دیا ہے ایڈیشن کا نمبر دیا ہے اس کے سفے دیے ہیں اور یہ چیلنج ہے میرا کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا سارے حوالے آپ کو درست ملیں گے کوئی چیلنج کرے تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ کتابیں میرے پاس محفوظ ہیں اگر کہ آپ کو باہر اب نہیں ملیں گے ان کی یہ بھی ایک چیز ہے بہرحال میں یہ اور کر رہا ہوں کہ ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے ساتھ مستمد حوالہ نہ ہو یہ بھی ان کی روایت ہے اس کے بعد مادوبی صاحب جبل پور سی پی کے ایک نیشنلسٹ اخبار تاج کے ادیٹر ہو گئے اس بنانے کا ذکر کرتے ہوئے وہ دکھتے ہیں خود کچھ مدعے تک یہ اخبار ہفتہ بار نکلتا رہا پھر روزانہ ہو گیا اور میں تنہا اس کو چلاتا رہا اس کے ساتھ ہی میں نے وہاں भी سیاسی کام بھی کیا جبل پور میں आवाज کی تاریخ کا آغاز اور وہاں کے مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ شریف کرنے والوں میں ایک میں بھی تھا ابھی تو ابتدا ہو رہی ہے جی مان آپ کیوں ڈی جاڑ کے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کے متعلق بمبئی کے مشہور کانگریسی اور آہراری لیڈر علی بہادر خان کے اخبار حلال ناؤ کے اقتباس کو دیکھیے اس نے لکھا انہوں نے لکھا کہ 38 برس قدر جب جبل پور میں مولانا مادودی کے ایک مقالہ پر تاج کے پرنٹر پبلشر گرفتار ہوئے تو مولانا مادودی جو تاج کے ایڈیٹر تھے گرفتاری سے بچنے کے لیے یکا یک دہلی روانہ ہو گئے اور ان کے اس کھیل کی وجہ سے رقم الحروف کا مستقبل کچھ سے کچھ ہو گیا جبدل के کے کانگریس مسلمانوں اور کانگریسی ہندوؤں نے مجھے کاج کی عدالت دے دی اور میں نے قبول کر دی یہاں سے میری صحافت کا دور شروع ہوتا ہے نہ موزانا ابوالی مدودی اس اخبار کو لاوارس چھوڑ کر یقا جت جب جبدول پور سے روانہ ہوتے نہ میں اس شکشا میں قدم رکھتا ان کے جیل سے بچنے کے جذبے نے میری زندگی کو <تصفح> سج ہو رہا ہے آگے چلئے انیس سو چوبیس میں مودودی صاحب جمعیت علماء ہند کے اخبار الجمیت سے وابستہ ہو گئے یہ اخبار نیشنلسٹ کانگریسی علماء کا سب سے مشہور ترجمان تھا مولانا احمد سعید صاحب ویسے اس کے ایڈیٹر کہلاتے تھے یہ سربراہ تھے مفتی کفایت اللہ مولانا احمد سی خز الرحمان رحمان, رحمان یہ تمہار نیشنل اسکول ماں کا یہ ترجمان تھا انیس سو چوبیس میں اس کے ایڈیٹر ہو گئے انیس سو انتیس تک اس اخبار سے وہ وابستہ رہے اس کے بعد جب اس اخبار کی مالی حالت خراب ہوئی تو وہ حیدرآباد دکن چلے گئے جہاں ان کے برادر بزرگ محترم ابوالخیر مادودی صاحب پر رشتہ تعریف و ترجمہ سے وابستہ غالباً انیس سو تینتیس میں مولانا مادودی صاحب نے لاہ نامہ ترجمان القرآن کی ادارت کا فریضہ سنبھالا وہاں یہ کانگریسی خیالات کی تبدیل نہیں کر سکتے تھے حیدرآباد ریاست میں نہیں ہو سکتا تھا تو چنانچہ انہوں نے اس رسالے میں ایسے مضامین لکھنے شروع کیے جن سے علامہ اقبال کے پیش کردہ نظریہ قومیت کی تائید ہوتی اس زمانے میں ابھی طلوع اسلام کا اجراء عمل میں نہیں آیا تھا اس لیے اگر کسی گوشے سے بھی اسلامی نظریہ قومیت کی تائید ہوتی تھی تو تحریک پاکستان کے حلقوں میں وہ آواز بڑی مقبول ہو جاتی تھی اس طرح اقبالی ہلکے میں مدوبی صاحب فکری طور پر متعارف ہو دی. یہاں سے ایک ایسے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے جہاں اس ہتمجرز کا نام بی شری کے داستان ہو جاتا ہے اس کے لیے میں آباد سے مت رکھا ہوں پیش نہ کرتا لیکن اس کڑی کے بغیر یہ داستان مربوط طور پر آپ کے سامنے نہیں آ سکتی تھی بس اسے اس کڑی سمجھیے میں اپنے آپ کو یوں نہیں پیش کرنا چاہتا تھا جی وہ برحلہ کیا جب نیشنلسٹ علماس کی طرف سے مطالبہ پاکستان کی مخالفت شدت کا پہنچ گئی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا آرجن ہو جو ان کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب خدا اور رسول کے ارشادات کی روشنی میں دے اس کے لیے کر فعال اس دیوانے کے نام پر پڑا قائد اعظم کے ارشاد کی تعمیر میں ماہنامہ طلوع اسلام کی اجراء کی تجویز زیر باہر آئی بات تو ذرا بدھ کی مجھے خوب تجب تھا کہ قائد اعظم کو میرے مطلب یہ کیسے ملوب ہو گیا ہاں مرحوم دوست کی یاد جس کی یاد آج بھی میرے آنکھوں میں لے آتی ہے میں اس کے لیے ادھر ادھر سے تلاش کر میں بشیر احمد مرحوم اللہ, اللہ. کس قدر مخلص انسان کا بول ایسا محبت والا دل رکھنے والا دوست تھا وہ ایک سب چاہتا مجھے ہی نہیں ہم پیارے تھی ادھر ادھر چکر دیتے رہے کے آتے ہم ذرا مزہ دیکھتے تھے دی آپ کا میں کبھی کسی طرف کا جو دوں کی ایک دن پھر جاؤ انہوں نے دیکھا بہت دھند آ گیا اس نے کہا کہ بابا درمیان کی کڑی تو میں تھا علامہ اقبال نے یہ ارشاد فرمایا تھا میں وہ قوان لے کے قائد اعظم کے پاس آیا تھا اس لیے میں بھی اس میں بجرگوں دوبارہ مجھے جواب کر دیا گا ہاں ہاں عجیب تفصیت سے عجیب دن تھے انیس سو اڑتیس میں نہنامت اسلام کے اجناب کی تجویز غور، زیر غور ہے میں مرکزی حکومت ہند کے ملازمت سے منسلک تھا اس لیے ضابطہ کی روح سے اس مجلہ پر کسی <تصال> حیثیت سے میرا نام نہیں آ سکتا تھا اگر تو یہ،, یہ بات دھکی چھپی نہیں تھی کہ مجھے قائد اعظم کی خدمت میں شرب بھی حاصل تھا اور فکر اقبال کی شیدائی اور مبلک ہونے کی بنا پر تاریخ پاکستان کے فروغ کے لیے میری مسائی کا بھی چرچا عام تھا اس زمانے میں تو مجھے ایسا سوچنے کا ہوش نہیں تھا لیکن جب میں آج اس دور کے پر نگاہ باغ گشت ڈالتا ہوں اور چلو اسلام میں چھپے ہوئے مضامین کو میں دیکھتا ہوں تو خود حیران کہہ جاتا ہوں کہ میں اس آگ سے کس طرح بے باکانہ کھیلتا رہا ہوں. مرکزی حکومت میں عزیزان من نوے فیصد ہندو چھائے ہوئے ہوتے تھے اور دس فیصد جن کے ہاتھ میں کنٹرول تھا انگریز تھا مسلمان تو ابھی خال خال تھے اور وہ بھی ان کی سایہ دیوار کے نیچے کہیں بیٹھ جاتے تھے جان جا اس دور میں یہ طلوع اسلام تھا اور دفتر کے اندر یہ چیز جو تھی یہ, یہ موجود تھی میں نے کبھی انکار نہیں کیا اس چیز سے قانون کی جیب سے اس کے اوپر یہ چیزیں نہیں تھیں بہرحال میں نے تو کبھی اس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا لیکن پی علی محمد راشنی صاحب نے اس دور کے واقعات کلم بند کیے ہیں اس سلسلے میں ان کا ایک مبسوط مقالہ روزنامہ جنگ کراچی کی آٹھ نومبر انیس سو انہتر کی عشایت میں شائع ہوا میں انہوں نے لکھا تھا کہ انیس سو اڑتیس سے لے کر آخر انیس سو انتالیس تک میں دہلی میں رہا میں اس کمیٹی سے وابستہ تھا بلکہ اس کا سیکٹری تھا جو پاکستان اسکیم بنا رہی تھی آخر انیس سو انتالیس سے فرق انیس سو چالیس تک میں لاہور میں رہا جہاں وہ تاریخی ادراس ہوا جس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی یہ سارا عرصہ مجھے یہ ضرورت رہی مسلمان سرکاری افسروں کے تعاون سے پاکستان اسکیم کے سلسلے میں ضروری معلومات حاصل کروں اور اگر, اگر اگر ہو سکے تو دیش کے اجلاس کو کامیاب بناؤ ان کے سلسلے میں نے ان کی مدد سے فائدہ اٹھاؤں مگر مجھے سارے ہندوستان میں توائے تین پڑے عمدے تک لگا ہوا مسلمان اب نہیں ملا مسلمانوں کی قیادت کا اہل قرار دے دینا کہ وہ مغربی سیاست کے ماہر یا مغربی تنظیم کے استاد فن ہیں اور اپنی قوم کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں سراسر ہر اسلام سے جہالت اور غیر اسلامی ذہنیت ہے ان لوگوں کی عملی زندگی اور ان کے خیالات نظریات قرض سیاست اور رنگ سیادت میں خرد دین لگا کر بھی اسلامیت کی کوئی چھینٹ نہیں دیکھی جا سکتی نظریات خیالات قرض سیاست رنگت زند... خیال... ان کے موٹا کے بعد خرد دین لگا کر بھی کوئی چھینٹ نہیں اسلامی دیکھی جا سکتی جو کا وہ کچھ کہہ گیا ہے ان کے نظریات و خیالات میں بھی خورد بین لگا کر کوئی اسلامی چیٹ نہیں دیکھی جا سکتی ان میں سے اکثر کے گھروں میں آپ جائیے دیکھیے عوام کو کس طرح ان کے لوگوں کے اکثر کے لوگوں میں آپ جائیے تو آپ کو نماز کا وقت بتانے والا نماز کے وقت کوئی یہ بتانے والا نہ ملے گا کہ سنتے کارو کدھر ہے اور اخبار ہے تو اس وقت سے بڑھی ہوئی کوٹھیوں میں سے ایک جائے نماز بھی فراہم نہ ہو سکے گی سارے لیڈروں کو بٹھا کر اسلام کے بنیادی اور ابتدائی مسائل کے متعلق امتحان لیجیے تو شاید کوئی صاحب دو فیصد سے زیادہ نمبر نہ لے سکے اس مقام پر اس نقطہ کو پیش نظر رکھیے کہ اس وقت ایک آئنی جنگ لڑی جا رہی تھی کانسٹیٹیوشنل جنگ تھی یہ جس میں ہمارا موقف یہ تھا کہ ہندوستان میں بسنے والی مسلمان قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایک خطۂہ زمین الگ کر دیا جائے جہاں وہ اپنے نظریات کے مطابق اپنی آزاد مملکت قائم کر سکیں ہندو اور انگریزوں کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مطالبہ مسلمانوں کی اکثریت کا نہیں ہے اس وقت نہ تو مسلم لیگ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جن مسلمانوں کی طرف سے یہ دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے وہ یا ان کے لیڈر اسلام کے معیار پر پورے اترتے ہیں اس وقت سوال صرف یہ تھا کہ قانون جن مسلمانوں کو مسلمان تسلیم کرتا ہے ان کی اکثریت کا مطالبہ کیا ہے اور اس کا خود مادی صاحب کو بھی اعتراف تھا کہ ہندوستان کے بقول ان کے پیدائشی مسلمانوں کو قانون مسلمان تسلیم کرتا ہے چناتے انہوں نے سیاسی کشمکش حصہ ازم میں لکھا تھا کہ قانونی حیثیت سے وہ شخص مسلم ہے جو کلم تجمہ کا زبانی اقرار کرے اور ضروریات دین کا ممکن نہ ہو ہم ایسے شخص کو کافر نہیں کہہ سکتے نہ وہ حقوق دینے سے انکار کر سکتے ہیں جو مجرم اقرار اسلام سے اس کو مسلم سوسائٹی میں حاصل ہوتے ہیں ان حالات میں وہاں حقیقی مسلمانوں اور پیداقی مسلمانوں کا سوال دے کر بیٹھ جانا ہم ہر ہاں مسئلہ زیر نظر، دیز باحد کو الجھا دینا اور وی انتظار پیدا کر دینا نہیں تو اور کیا ہم سے پوچھے ریزا رحمان جو اس وقت میدان جنگ کے اندر سامنے تھے کہ یہ وسو سے فیس عدال کوران نے کہا ہے نا بیس کا حربہ بہ وسو سے پھیلا چلے جانا یہ پوری مہم جو تھی وسو سے اندازی کی یہاں بیٹھے <laughs> اسلامی منگوے پھر کام کرنا چاہتے ہیں جی یہ ملاقات بھروائیے سر آپ کو اس کو دیکھیے نا ان کی شکل دیکھیے اسلامی آگے چلے گئے یہ شروع ہوئی ہوئی سال اور وہاں فرصت تھی اتنی وہاں اس زمانے میں اس تاریخ کی سیزا نے مان کہیں تاریخ مرتب ہو تو آپ کو پتا چلے کہ مخالفت کا سلام کتنا بڑا تھا کس طرح سے یہ ایک مردے دانا اس کو تھمے ہوئے چلا آ رہا تھا ایک بات کہتا تھا میں تم سے کچھ نہیں مانتا اے مقدمہ پیش ہے عدالت کے اندر مسلمانوں مقدمہ پیش ہے صرف یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا وقیل ہے ہم نے اس سے مطالف لانا دیا ہے صرف یہ کہہ دیں یہ کہتے تھے کہ ایسا بہیمان وکیل تو میرا ہے اس کو مطالب لانا دے رہے اپنے آپ میں عزیزوں نے من یہ باتیں آج آپ کو ہم نہیں لگا رہتی اس میں دیکھی ہے کہ یہ وسلم یہ جی کرتی کہ عظیم جی ہمارے <laughs> پاس وہ کانگریسی لیڈروں سے نیشنلسٹ سے ہم نے چھٹا دیا تھا مسلمانوں کو ہم جاتے تھے تو وہ ہم سے یہ کہتے تھے کہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا تو کاغذ ہے اس مام کا اسلام کا یہ سب اسلام پیش کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو تم اس سے ایسا سے مل میں کب کام کرو گے یہ صاحب ساری رسپرنگ کمپلین ہیں یہ ہو رہا تھا اس زمانے میں پھر یہ بھی سوچئے یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ پیدائشی مسلمان ہیں اور ہم حقیقی یہ کہتے تھے وہاں یہ بھی سوچئے کہ اگر اگر باقی مسلمان پیدائشی تھے تو مودودی صاحب کون سے آسمان سے نازل ہوئے تھے وہ بھی تو اسی لیے مسلمان کہلاتے اور تسلیم ہوتے چلے آ رہے تھے کہ وہ مسلمان باپ کے گھر میں جانے ہوئے تھے یاد رہے کہ ایک نبی کو تو اس کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی پہلی دعوت میں یہ کہے کہ صرف میں مسلم ہوں کوئی دوسرا مسلم نہیں غیر از نبی کے لیے اس قسم کی تفصیص کرنا انتہائی انانیت ہے اور گائے ہے نبیت کا میں مسلمان ہوں اور کوئی یہاں دنیا میں مسلمان نہیں ہو نہیں ہے خدا کا بھیجا ہوا تو یہ کیا سکتا ہے انار مسلم ندو نے جو فرمایا اسے مانیں گے کہ آؤ جو میرا صاحب دے گا وہ مسلمان ہوگا یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے مامور من اللہ یہ کہہ سکتا ہے انا اب یہ کہتے تھے کہ وہ پیدائشی باقی سب پیدائشی مسلمان آگے آئے گی یہ بات ایک حقیقی مسلمان کی حیثیت سے جب میں غور کرتا ہوں حقیقی مسلمان کی حیثیت بہادودی صاحب کا اعتراض یہ تھا کہ مسلم لیگی لیڈروں میں سے کسی کو دین کا علم حاصل نہیں اور ان کے گھروں میں جا کر ان کے گھروں میں مواضعات نہیں ملتی لیکن اس سے پہلے وہ دو تین برس تک نیشنلسٹ علماء کی بھی مخالفت کرتے رہے تھے وہ جو پہلے مضامین میں نے آپ کو بتایا ہے ان علماء کا دین کا علم تو بہادودی صاحب سے بھی زیادہ تھا اور ان کے گھر جانمازوں سے بھی بھرے پڑے تھے ان کی مخالفت اس لیے کی جاتی تھی نا کہ ان کا سیاسی مسلم مسلط اسلام کے خلاف تھا اور مسلم لیگ کا مسلم مسلط اسلام کے مطابق تھا لیکن اب مسلم لیبیوں کی مخالفت اس لیے کی جا رہی تھی کہ ان کے گھروں میں جانماز نہیں ملتی تھی گرمے ہو ایسا ہے تقدیر ما ازدانا ہے اقبال نے اپنے شوق انداز میں کہا ہے کستا ہے پلیس میں بحث کرتے ہوئے کہ اس نے ایک سہی دانہ کیا کہا جا تو بھی نکل جا ڈانڈا کیا اس نے کہیں ایک دانا ہے گندم کھا لیا کہا جا رہی ہے تو بھی نکل جا جرمے ہوئے سیدا ہے تقدیر ما دانا ہے خدا سے چاہ رہا ہے نہ میں ہوں بھی چاہ رہا میرے شادی میں ڈاؤں آخری ان کی یہ کیسیت ہے؟ پہلی مقبولیت کے لیے سارے نیشنل اجتماعات بے دین اسلام سے نا باب کے وہ اتنی نمازیں پڑھنے والے میں نے کہا نا کہ ان کے گھر تو سارے بھرے ہوئے جہانمازوں سے یہ ہر مردے کے جنازے میں جو آگے بٹھایا جاتا ہے وہ جہنماز بنتا ہے اس لیے میں نے کہا کہ گھر بھرے ہوئے تھے ان کے یہاں پہ جہانماز موجود تھے ان کا علم دین تو ان سے کہیں بڑھ کے تھا ابھی ابھی دو مہینے پیشتر طلوع اسلام میں مولانا یوسف دن موری کا وہ جو شاعری ہوا ہے چزرا اس نے آپ دیکھیے کہ یہ سب نیند کا ہر بھی نہیں جانتا لیکن میں ذاتی طور پہ کچھ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں ان کی مخالفت جو یہ تھی تو وہاں تو یہ چیزیں موجود تھیں ان کو تو اس لیے ٹھپ دیا کہ تمہارا نسل اسلام کے خلاف ہے اور یہ مسلک ان کا اسلام کے مطابق ہے ان کو نپٹا کے ادھر آئے اور ان سے کہا کہ بتاؤ تمہارے گھروں میں ہیں آج یاد نے کیا کہ میں کسی کا گناجا ہی نہیں بڑھایا ہے میرے ساتھ جان مار کے جا جاتے تو کس طرح نا مسلمان من آپ سوچیے اس دور میں ہم سے کیا بیت رہی یعنی ان کی تکنیک یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ تعمیری کام کرتے ہیں ان کو تعمیری کام نہ کرنے دیا جائے اس قسم کی وس فلم کمپین سے ان کا سارا لگ کر توانائی دائرہ کر دیا جائے انہی خاردار جھاڑیوں میں ان کے دامن الجا دیجئے وہ بیٹھے ہوئے ایک ایک کانٹا نکالتے چلے جا رہے ہیں یہ ہی آگے جا کے کسی اور کے دامن کو الجھا رہا تھا باقی یہ, یہ اعتراضات وہاں ہم پہ ہوتے تھے ذرا سا وقت جو ہمارا بچتا تھا اس کے لیے کوئی تحقیقات یا کوئی مسلم کام کرنے کے لیے وہ ان اعتراضات کا جواب دینے میں ہمارا رایا ہو جاتا تھا جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں سڑوں پہ بیٹھے یا میرے بہرحال بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ مودودی صاحب جمہور مسلمانوں میں کیڑے ڈالنے کے بعد ان کی قیادت کے پیچھے پڑے اور اس میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ انہیں کہہ دیا کہ تمہیں اسلام کا نام استعمال کرنے کا بھی حق نہیں ہے آل رائٹس ریزرو جملہ حقوق محوث سنیے ان کے الفاظ کہ تمہیں اسلام کا نام استعمال کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے سیاسی کشم کا شرسہ سوم کا اقتباس ملازہ فرمائیے کہتے تھے اگر یہ آپ کی قومیت ہے اور یہ آپ کی کلچر ہے اور یہ آپ کے قومی مقاصد ہیں قومی مقاصد تو آپ نے سن لی ہے کہ نا کیا تھے یہ آپ کے قومی مقاصد ہیں تو آپ اپنی قوم کا جو نام چاہے تجویز فرما لے اس نام کا نام استعمال کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے نام بھی نہیں استعمال کر سکتے تو پھر یہ نام اگر نہیں تھا مسلمان نہیں رکھ سکتے تھے اس نام کو پھر بہرحال کوئی رہے مسلم نام ہوتا تو مٹ گئی قوم ختم ہو گئی زیادہ ان کو مٹ گئے آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے گہری تھی سازش یہ میں نے گہری کا لفظ جو ہی نہیں لکھا آپ کو اسلام کا نام استعمال کرنے کا بھی حق نہیں ہے اس نام کو بدل دینے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ آپ کے یہ نظریات جن پر آپ اپنی قومیت کی بنا رکھ رہے ہیں اولا اسلام کے خلاف ہیں بلکہ اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ان نظریات کے ساتھ آپ جو کچھ کریں گے یہ جو مطالبہ پاکستان کر رہے ہیں وہ اسلام کے لیے رسوائی اور بدنامی کا موڈل بنے گا اپنی جماعت سے یہ لوگوں سے کہتے تھے جو کچھ یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں ہم ان کا راستہ روکنے کے لیے نہیں آئے ہمارا مطالبہ ان سے صرف یہ ہے کہ وہ اسلام اور مسلمان کے نام کو غلط طریقے پر استعمال کرنا چھوڑ دیں میں با اتنی بات ہم چاہتے ہیں کہیں کہ ہم مسلمان نہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اسلامی نہیں بس ٹھیک ہے ہمارا اتنا نباد ہم ان کے راستے میں کھڑے ہونے کے لیے نہیں آئے سوچیے نہ یہ نظر آتا ہے کتنی گہرائی ہیں اس کے اندر بس اتنا ہم چاہتے ہیں کہ یہ کہہ دے کہ نہیں ہم مسلمان نہیں یہ اسلام نہیں آپ سوچیے عزیزا نے من اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلمان نہ کہا جاتا اور جس اسلام کی بنیادوں پر الگ مملکت کا دعوی کیا جاتا تھا اس کے متعلق سمجھ لیا جاتا کہ وہ اسلام ہی نہیں تو کیا اس ساری تاریخ کی عمارت بنیادوں سمیت نیچے نہ آ گرتی یہ تھے وہ نکات جو مودودی صاحب ہندوؤں کے کان میں ڈال رہے تھے کہ تم اس بحث میں یہ دلائل پیش کرو میں نے اس زمانے کے کانگریسی لیڈروں سے بھی اس زمانے میں جب اقتدام ان کے ساتھ تھا تو ان کے ہندو لیڈروں کے ساتھ بھی بالحال رام ریا کچھ تھا وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہاں ہیں مسلمان کہاں ہے وہ اسلام جس کی دعوت آپ اس طرح سے دے رہے ہیں ہم تو اس کو سیاسی طریقہ پیش نہیں کرتے تھے ہم تو اسلام کے نام پہ کیا کرتے تھے ہم سے یہ کہا جاتا تھا کانگریسی لیڈروں نے مجھ سے یہ باتیں کی آہ. مسلم قوم اور اس کی قیادت کے بعد اب آئیے اس جماعت یعنی مسلم لیگ کی طرف جس کی طرف سے یہ مطالبہ پیش کیا جا رہا تھا مادھوری صاحب فرماتے تھے ان لوگوں کا قاعدہ یہ ہے مسلم لیگ والوں کا کہ یہ ان سب لوگوں کو جو ازرو پیدائش مسلمان قوم سے تعلق رکھتے ہیں اپنی جماعت کی رکنیت کا بلاوا دیتے ہیں اور جو اس کو قبول کر لے اسے ابتدائی رکن بنا لیتے ہیں پھر انہی ابتدائی ارکان کے ووٹوں سے ذمہ دار کارکن عردے دار منتخب ہوتے ہیں اور انہی کی کثرت رائے سے تمام معاملات سر انجام پا جاتے ہیں تو یہ جو تھے جو کہتے ہیں کہ ان پیداشی مسلمانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں اور ان کو اپنا رکن بناتے ہیں تو انہیں اگر یہ دعوت نہ دیتے رکن نہ بناتے تو پھر کنہیں دعوت دیتے شاید آپ کہیں کہ افغانستان ترکی تو پہلے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ خواہ افغانستان میں بستے ہوں یا ترکی میں بستے ہوں وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے یہ ہیں تو دعوت پھر کن کو دیتے کا ہے آگے چل کے آئے گا کہ یہ نہیں ہم بتاتے ہیں کہ کنہیں دعوت دینی چاہیے آپ غور کیجیے کہ ہندو اور انگریز دونوں کو چپ کے چپ کے یہ سجھایا جاتا تھا کہ جن مسلمانوں کی نمائندگی کے بعد بوتے پر مسلم لیگ اور اس کی قیادت یہ مطالبہ پیش کر رہی ہے وہ مسلمان ہیں ہی نہیں لہذا یہ لوگ مسلمانوں کے نمائندے کس طرح کرا سکتے ہیں ان کے الفاظ سنیے نہ ان کی جماعت اسلامی مفہوم کے اعتبار سے جماعت ہے نہ ان کی امارت اسلامی اصطلاح کی روح سے امارت ہے نہ ان کی اس عمارت کو کسی حیثیت سے بھی سما اقائد کا حق پہنچتا ہے نہ لفظ مسلمان سے دھوکہ کھا کر جو لوگ جاہلیت کی پیروی کرنے کی تنظیم کو تنظیم سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کی کوئی تنظیم اسلامی نقطۂ نظر سے مفید ثابت ہوگی ان کی کنڈ ذہنی ماتم کی مستحق ہے چلیے اب آئیے قائد اعظم کی طرف سے پیش کردہ جدا گانا مملکت کے مطالبہ کی جانب میں سمجھتا ہوں کہ اسے بار بار دوہرانے کی ضرورت نہیں کہ انیس سو تیس سے لے کر جب علامہ اقبال نے پہلے پہل مسلمانوں کی جدا گانا مملکت کا تصور پیش کیا انیس سو سینتالیس تک جب یہ مملکت حاصل ہو گئی بلکہ اس کے بعد بھی ہر مقام پر اس کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ اس مملکت کا مطالبہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اس میں اسلامی نظام قائم کر سکیں اب دیکھیے کہ مادوبی صاحب اس مطالبہ کی مخالفت کس طرح کر رہے تھے انہوں نے لکھا مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے اس مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں کہ ہندوستان میں جہاں مسلمان کثیر و تعداد ہیں وہاں ان کی اپنی حکومت قائم ہو جائے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ذاتی طور پر ہو سکتی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ دلچسپی نہیں بڑی مشکل ہوئی ہے کون ہے میرے سر پہ بودی رکھتا تھی کہ ٹھیک ہے ہوتی ہے تو یہ کہنا تاریخ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں اچھا. مملکت پاکستان تو ہنور وجود میں نہیں آئی تھی مسلمانوں کی جو مملکتیں اس وقت موجود تھیں ان کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہلے تو میرا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اب ایک حقیقی مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب میں دنیا پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے اس عمر پر اظہار مصرف کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ترکی پر ترک ایران پر ایرانی افغانس پر، افغانستان پر افغان حکمران ہوتا کوئی وجہ مصرف حقیقی مسلمان ہونے کی چلیے سر اور کیجیے یہ شاید اپنے آپ کو حقیقی مسلمان اور باقی سب کو پیدائشی مسلمان قرار دیتے ہیں اب آگے چلیے ملک کی تقسیم کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری نگاہ میں اس سوال کی بھی کوئی اہمیت نہیں کہ ہندوستان ایک ملک رہے یا دس ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تمام روئے زمین ایک ملک ہے انسان نے اس کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں چلیں اور جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کہا جا رہا تھا سنیے میں نے کہا تھا نا کہ ہندو اور انگریز دونوں اس کازش کے پیچھے تھے جس مقصد کے لیے یہ کچھ کہا جا رہا تھا وہ بڑا گہرائیوں میں تھا بعض اوقات چھلک کے وہ باہر آ جاتا ہے کہا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے نزدیک یہ عمر بھی قدر و کوئی قدر قیمت نہیں رکھتا کہ ہندوستان کو انگریزی امپیرئلزم سے آزاد کرایا جائے جی آدھے گھنٹے میں دیکھ رہے ہیں یہ تھی وہ چیز ہندوستان کو انگریز کی امپیریلزم سے آزاد کرانا جو ہے اس کی بھی کوئی قیمت نہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے بات مزدورہ بالا اقتباسات کی روح سے معدودی صاحب نے کہا کہ حسیک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے نزدیک اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ مسلمانوں کو ایک الگ آزاد مملکت قائم ہو جائے اس کے ساتھ وہ یہ بھی لکھتے تھے کہ اس عمر کی مسلط تو اس وقت ہو سکتی ہے سنیے جب یہ کہا جائے کہ اس مملکت میں اسلامی نظام قائم ہوگا اس وقت ہو سکتی ہے وہ لکھتے تھے وہ یعنی اس سے تیسٹر شانتی سے اس وقت تک یہ چیز ساری دنیا کو دہرائی گئی اور جا کے ایک ایک گوشے میں یہ پہنچائی گئی یہ انہوں نے سنا ہی نہیں وہ تو اس وقت مجھے ہوتی جب یہ کہا جاتا کہ یہ مملکت اسلامی مقاصد کے لیے حاصل کی جا رہی ہے جب یہ نہیں کہا جا رہا کسی نے نہیں کہا تو پھر مجھے کیا نصورت ہو اس سے بات تو وزن دار نظر آتی ہے نا صاحب بات تو ٹھیک ہے سنیے آپ غالب متعدب ہوں گے کہ جب 1930 سے برابر یہ پکار ہو رہی تھی کہ ہم جدا گانا مملکت کا مطالبہ ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں اسلامی نظام قائم کیا جا سکے تو پھر مودودی صاحب یہ الجھاؤ کس طرح پیدا کر رہے تھے وہ اس قسم کا الجھاؤ ہی نہیں پیدا کر رہے تھے انہوں نے متعین الفاظ میں کہا تھا سنیے ان کے الفاظ انیس سو اکتالیس میں مسلم لیگ کے کسی ریزولیشن اور لیگ کے ذمہ دار لیڈروں میں سے کسی کی تقریر میں آج تک یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ ان کا آخری متمع نظر پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا ہے اکتالیس میں کیا رہے انیس سو تیس سے یہ بات شروع ہوئی اکتالیس کا پہنچ گئے چالیس کا ریجولیشن بھی درمیان میں آ گیا اقبال بھی درمیان میں آ گیا. کسی نے نہیں نہ ریجولیشن میں نہ کسی ذمہ دار لیڈر کی تقریر میں یہ بات آئی ہے یہ جناب رس دوسرے کے بقا داو جو لوگ یہ بان کرتے ہیں کہ مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائے اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومت اللہی قائم ہو جائے گی ان کا گمان غلط ہے دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا اکتالیس میں ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یاد رکھو جو کچھ اس کے نتیجے میں حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل لعنت کہ ہم نے تو مخالفت ہی نہیں کی یہاں ایک سانی کے لیے رکھی ہے مودوبی صاحب نے یہاں دھڑنے سے کہا ہے کہ لیگ کے ذمہ دار لیڈروں میں سے کسی کی تقریر میں آج تک 1941 سو اکتالیس تک یعنی یہ واضح نہیں کہا گیا کہ ان کا آخری متمع نظر پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا ہے یہ کچھ فروری مارچ गया लेकिन दूसरी میں کہا گیا تھا۔ لیکن دوسری باتوں کو چھوڑیے مارچ होने की چالیس होने के پاکستان منظور ہونے, کی منظور ہونے کے ایک سال بعد اس اجلاس میں مارچ انیس سو چالیس میں کرار باد پاکستان پاس ہونے کے وقت میں جو اجلاس تھا اس کے خطبہ صدارت میں جو کچھ قائد اعظم نے فرمایا تھا وہ چھپا ہوا موجود ہے آپ دیکھیے کہ اس میں اس مطالبہ کی بنیاد کو کس طرح احیاء اسلام کا تقاضا دیا گیا یہاں ایک دلچسپ بات سنی جنوری انیس سو ستر کی بات ہے کہ مسٹر بھٹو نے کراچی بار ایسوسن کے خطاب کے دور